الحمد لله نحمد الله ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ينلل فلا هادي له أشهد الله إلا إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد عنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا عن خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصبوا من فوق مندو حاضرینو مسلمان رونوں اور احشاد ترحید و سننا تو قافلے مرگروں نن پتی زی اگرچہ زموں گا دا ٹول جلنو دا ٹول و کسانوں کے داغ دا مفارقت و دا ہجران دادر الشیخ القرآن مرحومشتا لیکن داغ داغ باوجود مونگ آئے اور خوشحالی ہوں محسوس کروں زم جلون کی اور مسرتمشتا اقداد چدائی ددلباد داغی اغم مشن داغی اغم منشور داغی اغم مقصد انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء اللہ ب ترق سرمان نے حضرت مولانا محمد صاحب صحیح امیر کل جماعت اشاعت الحیر و, و سننا اب دا حضرت شیخ رحم اللہ دا تفصیلی تاریخ نباد دا دلا چمشن اور مقصد ان شاء اللہ منگا پڈیرے تر کیسر چلو نمس کے زو اوتاسو درے خبریں بارہ کی دخپل لبے اور دخپل حاضرے آواز و خوب تاثت تیار ہیں کم را ظلمانی دور کے دانے چرو پر دور کے چھپرے مل پیرانے دلالت میانو اخبار سود ناکارا مانو دارنو اور ظالمان و خل کو چرترو جال پر مل خور گرو اور دانترو د جالنا خواصم بچی نو عوام بشیلو دشرق دا اور داغے دقسماں دا قسم رسمنوں و یولو ایک برمار شوروں پر مل اداب و یا لکیداں سدارت اللہ تو دوستانوں دولیا تو بزرگانوں کرامتون دی اور داغی عزتوں دیلی دی اور دی طبع آئینے کی ایمان میں اگر ظلم تو تیارو کی اگر ڈاکمار تیران اگر خل کو تھا را چیز کے راضی یعنی بساں من دزوان دا گڈان سرمن آب تھی چل کو تخت نرما لکھ کار گئی دنپ ظلوم کی قلوب ہوں کلوب و زیادہ ضلع تو شرمخان لگ شرمخ بیزو تل ہے اور بیزو بانے عملے کی خری ہے بڑی بزے دس ایک در دس فت پیرانو پرے ملک بانی میانو پرے ملک بانی جو دخل کو دانگی آبرو نداری معلوم ہے ٹول شلول باد و و مسلمانان غم بدائے او خادی دانی دہ دا دا مدن خسوئے ذریعہ اب میران چ باد ناغ دفپل خواہش تابے گزلو اور دخل کو وقف زابے کے کانٹرول کے ذرا دپارے بپارے پل ایجاد کرے آغا خلق چاری دامیان اور عوام خلق دفل زان بارہ باغ باڑے گنل ویل سی دامیا خزن باغ پاغ باڑے تھے دیچی اور منہ سرٹو دادو میں ظلم ہوئے چدان تفصیلات پدا سے تیاروں کی دا توحید نور پدا سے تیاروں کی د سنت اعلان پدے قرن کے پدے زمانہ کے پدے گور کے چھ کڑے نصرف حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ آگر کڑے گئے زمان پر اعمل چھ کم دا توحید را آسکاری زمان پر اعمل کی چھ زمان خادے بادات دا سنت پر نوبانے منورت کاری کڑیر مختلفی ڈلی پیراشی یونم کیری بننم کیری سوک بننم کیری تو سو خرف القرآن مرہو نے منتھی کسوک راشی کراشی پبل پبل توحید دید ساس کئی یار سونت سنکھا نم تا حکم لئی ذکرے دا آواز پر اے مل کے ناشنا اور توحید نم ملا نشا ہنستے انے پتلب مطلب پہ لو دا شرپ مطلب دا بےدت مطلب بڑے کہ کتاب کی شرط بے دت لفظ برانے کتاب کی شرط مبت لفظ برانے شاگردان و تفوظ کی جو بے دب سی ملا سوئی نہنگ ٹکور چکی اور دادی کر دے داخل دا کومن نہ خبر داخلو کچرتا دا شرک اور دے اور دادی سے دادی بیش دا چرتا اب خلک چلوئن یا ہندوستان کی یا پچین کی دال ملک بالکل طرف نہ نی ملک کے شیطان پرے ملک شیخ تسلط قائم کرے اور میانو کو نہ خبرہ دیر و لمائے کلان چدے در تارت شیخ کرا بے لی بھی دے دا دا وجہ دا لیکن چکل یا پورا پارک درس اور ہر یو عالم اگر ہوگا چیلم داری چیز بلاؤ ماں دا اللہ کتاب دلے تو قرآن پاک نہ تر خبروں داغت نہ شیخ شیخو لے اغد طریقے منگ ترا کر درے پمخ کے مجانا پل سرح کا تکڑیوں پیران ہوں پٹری ددیر مقابلے دور دو تکالیف ہوغت دور تو دو مصیبتوں پڑے مسئلہ کم دم سایب داستان چدار شیخ القرآن رحم اللہ نارو ہواستان نے زمانے مبارک مورسم دمر گرو نے اور جسمرت تکالیف اگتے پڑی تو خیران سر اگست کل پیو کلی کی تفریح والا کلب بل کلی تو تلے بل تلے کلبلے آپ فرمایا کلو کی ہر یو کلی کی ماں پل بیان کرے تو دو سننا تھا اب ملا بناسو میرا آپ کے بحموس کرو ام آسلکوں میں ڈوڑے ساتوں نکڑو چارم کراسو نا وارم آگام تک ڈار ٹانگے والا نا ڈار سورلے والا نا برمانہ چار چیڑا رہی بتلو چکل ہوں گا لاک شام ابتدائی گڑ پیات کی زمگا مردو کی اسے کی مناظرہ چرائے مناظرہ کی زموں صرف طالبان مزدور صرف عوام کی پانکی کی یوش سڑ مر گرو لیکن ہر جی چار تیاری کرے دا گٹی تیاری کری لواری تیاری کری ٹوپا کی تیاری کر دی تا جنبی لیکن تاسوندی نہ شیخ رحم اللہ اگر میدان, میدان کی مونگ تایات دی چڑ گان پڑل ڈو رہے بان اچھا شہادت شیخ اسے کلی تھا تشریف راؤ نامی نا گڑی پا دشو سم آگواری شو سمشتا اور کولیشو سمستھان تھا چاندی تانو ٹے نہ داوجر دا سے دا چرگان پر تنام ومل واضح وارے کھلونا ووٹے گا نماز قوم و, و تالیری ادا کرتا دتی کری مرے چکنے انسانی اور پیدا کری او مقصد اللہ فرمائے حدیث کے راجل داس سورت کریما چاروں سم سورت پنزول کے دے چکا لڑے دیکھی ہوں میں عام صحاب کرام کو کو پلے بان خوشالم چداب خدا اللہ, مدد رہے دا اللہ فتح جی لیکن خاص دقی والا, والا صحابے کرام کے لئے خفگان چدا صورت آواز آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاسطی بولے کم مقصد پاک ار مقصد توحید ارا مقصد سنت، على على چونکہ اور سیدلہ شو اوما، نعمتی، دینا مقصد پور شیا تو ددی رسول و ددی پیغمبر ضرورت پڑی دنیا پاتے نشب دیو جن دے بہ سرختی دا دربل آدتی کریمائے ختم سی نارجارے دنیا نے گوجی ادا گنگا شہادت دارت دا شیخ ام اپل کلا دا فرمانو چپل ضرقی زماں سرمان پاتے ن اللہ درمان باقی در پری کم مقصد چار منشور گرزو لو کمی چاہ اہم گرزو لو ارد آپ اپنے گر گر تور سے ارد عاریخ بلا قبر چاہے ہوتاں بغداد کے قبر سے روشانت بغداد تیر نے سبتن کھولا لکھ سن سرام شانے ملک ہے نا پاکستان کے بلکہ پانے ملک ادھر جان شیتان پو جفور دے ارب بغداد کی چر تیران تیر قبر یادی پتےب قبر کے شتاو کا نا وہی خلق چلتے خبر دے اور پائے نے سڑی سونا سردر میں چڑھاؤ پیڑی چار زیارت کا قطارو نہیں اباف نے دلا پائے جنڈے اور نے دی دخل کو جڑا و فریاد دی پاگ دربار کی پاگ طریقے سے اللہ دیا تو دربار کیا جڑا فریاد نے گئی چنری پالم چاہ تیرانی پیر یا دستگیر یا غوث اعظم اگر اللہ گئی دستگیر مانا مددگار وہ فارسی رکھ غو سے اعظم فریات بابا ہنوین سم تمہان تم آ مانزل ما بہام سلطان اللہ فرمائے دان تاسوی مور ابلاروں لاہور کے دن دے علی حجویری مور ابلار سلطان ہو یا بغداد کے نداغ نم عبد القادر لیکن تاث نمونہ کے قوضلات دا, دا بخش دے داتا دا پنجاب ہے تو ہی دینے والا دا کے فارسے کے گنج بخشتا فضانی بخون کے اب شیخ عبد القاد کے خود گاؤں آزم دلو فریادرس دل فریادس غزلی قدم پارچا بردے دار یو علی بسردے ارے ولی کی حادت ابو بکرض لانو صدیق داخل <سؤال> لے عمر فاروق خطار خطاب رضی اللہ عنہ داخل لے اور شیر پالم دا صفور شخص اور ترک کے شرخ پالم مصر کے شیر پائےکات کے پائے ایران کے بھی صرف کم چنگلی دیں یا سعودی عرب رے اللہ تعالیٰ سے توحید یو دور قدیم دور کی دو سو کالک تقریباً راوت کو توحید رانا رانا تھا ہر جو ملک کے شیر یا ظلمت تھا نماز کو ارد کی حاجت بلی ابو سر اگر دن والے نہ ہو سا کا تل اوڑے پنچ پیری تمجور پنچ پی رہے ادارہ اس خوماسی ہوئی جی خوماسی خماسی بنے پنچ پیڑے گا دانوں کا دا پنچ پیری تو دا ربر عزت در دا کلی دادری کلیوں خوش قسمتی رہ تمام عالم کے یواز پاکستان کے نا عربی ممالک و کم داطور سے تمام اسلامی ممالک و زر اسلامی آخر افسر سے دلے سلطان سے بدہ نظر سے دلے بدہ نظر سے دلے بل کے فتح سے دلے سے کل چار لاکھ یوں ن خلئی دنچی ریت ریکڑوں سے پنچ پی راؤ خوشی بات کریم پنچ پی رو بھی کا لاسٹ یو ری پنچ پی ریت بھی نموکھ پنچ پی رو یووا اللہ رنگا میں شرپ آر گا دعوت شیب رحم اللہ دعوت محنت پر نتیجہ باندے دعوت پا جون کی داد دفگار ڈکنو یواز داد کلر ڈکنو بلکہ چکم ملک تل نل کی داغو آواز اور دل کا پارا جما تونم ڈکو میدان ڈک چرے بسوئی اسی نماز گو چا معلوم سے سارمان پسلے اللہ داغا اور مانو نے پورے کڑ صرف داغا اور وسیعت پاتے ہو وسیعت کو پیاروس تو خل کو دا رہی کرداسوشی سے داغا اور وسیعت اللہ دِن کی کر برباد کو گن نو کہہ دے سی کہ سب عاموں گا اللہ تعالی داغ پمھ کے بیاے او شرمندگے په حالت کے پیش کی اور اغموں گا دا بیان اور کیسی اللہ ماخذ خل کو تستا توحید بیان کروں یا اللہ ماضی تر سنت راہ پیش کرے وا جو خبر نو ما زمانہ مرض نرس تو دیدا پر بات کرے اللہ نے کی راز سی کئی علیہ کئی بگر نبی چکلپ و میدان حشر جنا محمد اللہ صلی اللہ نا ولی بلکہ جنتی بے اور جنت کے ہو تند نشت لیکن خلق و بینہم رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی سخلک و پردوا چو لیشی بل بابران دلے جس کی ملک بو تو یارالبی تا نشرے ان کل تدریم قیامت کے بتا ہوئی نہ مشرکان ہوئی کل جی بلے جان تک کا پھر موایا مشرقان مو دیو بندانی دیو بنو لما سلف دائی اکاڈر مضبوط کلخل کلخ خلق دائی فتویوں نن پک سس خلق رالل مداح کتوی داری کرائی آواز دائی جی بڑے فرعی اختلاف دیو بندیا تو مشرمو خا مشرانا شرمو چائی محنت کرو تو جر گئی آج پیغمبر تب بشر نوئی بلکہ صرف نور آ شرکان چیرام سے او دیر توئی۔ فرعی اختلاف اب مشرکان ہوئی مونگ کو شرکان یا کب لفظ نہیں خوبران دے مل کے بل سے دیو بند تلے ہم بندے آلے میں. دے و و والے میں ہم دے بندیا والے لیکن آد ویسے ہی کتاب ویسے ہی دلے جانو شرم برے لی بتم شرمی کسی دارے سے کتاب کی لکھی چلیا پلو دوستان و سرام مدد کی اور پن دشمنان ہلا گئی اگر بڑے جانے اور درو جوڑ درو اور درے اگر صرف دا نبی پبارک جو کرو فیل بلائے دور دتے واضح نبی نہ بلکہ چل گئی تو جمع بش پراجی کرو ناجی کلو دا, دا, دا وسیلہ لدا روحانی دا کولی شکر. کوئی گدا نہ ہوئی اسی جسمانی امداد گئی مسلمان ای خبر حسرا چلے جسمانی امداد کوئی وہ روحانی فتح بازی سوئی مجموع الفتح کی سوئی من کال مشائے تالم یقروں د چاہ بزرگانو آسی ااضر جاگا مدد کو لنگانے روحانی امداد والا حاضر نہ مدد سے رح روحانی امداد کو لشی دیانی امداد نشی نہیں پاسی روح راغل نا ہامے واڑی داری روحانی دو بندیاں بسائر دٹا گئے کی داری دا دا دا دا کے لیے نہ برے لانو شرمی کی جدا سے ہوں گے نورم اور دا داؤ دا او بڑے لانو شریقانت چار چارکبر غیب دان نے علم دا اللہ کل پاول کے نو ورکر لیکن رستے ورکروں آخر کے ورکروں مونگوائے قیامت نے رست بل وقش کر دیا قیامت نے خرس بل وقف نہیں سے قیامت کے بعد لاورتا فرمائی د ملائے کو بزدری فرمائی ان نل تدریم و استنف ہوئے گی ان کل تدریم قیامت کی عورت ہوئے یقیناً تاسو پت انشتا چماہ ساد دیکھتا گڑی ری جس سے نئے نئے کار پیغمبر تو سے پتہ یو نبینا بلکہ اللہ فرمائی یوم یجمع اللہ رسو اللہ فہول آزا جب تم کالو لائل ملان تمام انبیاء ہو تو اللہ قیامت کی سرنگتا سو قبولیت سے ساسد مرنا رستوں بازی دا لائل ملنا بد دا جی بد پاغل ہوا مفسین پہ اقوف امام راجیوگر ردم کی باعث ہو جی لیکن قرآن پاک پہ رد گئی لائل ملانا اب پہ غم برانچی ہوئی نشتا بے ماہنا چھ خل کو مونگنا روس رسو کم بے داد پیدا کری لی دی کم دین زمران کر رہے بولے مونگائے ان کا دے تو دلیلیں نہیں ہوئی دلیلوں اور بس پیش کرے یا لام ذکر نہیں والا غیر دان ہو غیر دان کو صرف دے پٹو خبر بانے صرف کپوئے گی بلسو نہ بن گئی رباری تباری تبام آسوخا زما دین زمانہ روس تو برباد دو نمار کا داس داغ نبی میراث توحید میراث سنت میں نبی میرات خدا رکھ العلماء ورسۃ الانبیاء الما حا لماد قرآن و لماد و سنت دد نبی وارث مارس گا اب نبی وارث زمگم محترم حضرت شیخ مرخم جو واقعی وارث و دنبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلم اب صلی نبی منگتا وزاط سرفل اور توحید و, و سنت مت تنفیز اصنا اصنا کمگے پر سستی پیدا کو اگر سو لو یا سبا گریوان تلا سولی اگر نبر ویکدانے کسان جہنم ترف تروان کریشی جکھم کسانو تو برباد کرے اللہ علیہ وسلم یہ دعا دعکڑے ہوتے تو خیر ہوئی وقتوں کے دعائے شروع ہے خیرے اکڑے سوخن سوخن تبا سو کن سو کن لمن ربا تباری تباغ سوکھ چاغی دما دین زمانہ رستور کرے دے. لیکن بل اقومے بدا ل اسلام بدال اسلام سیاؤ دو کما بدا فتوبا للغربان دا اسلام و دا توحید و دا سنت دا اسلام نے دے, دے کمال کامل تو اسلام ہوئی اللہ کی فرمائی علی عمت الحکوم وتیم دشی جمک الحکم دینا دینم در اسلام نم کے ہو یو تینوں کی فی آتو داغے خیراتری درو داغی طریقہ دا دع دے طریقہ دین دن یاد تاغے طریقے رسول سے تو دطوات رسول مانے او یا لین قیادو قیادو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر ترکی کیفیتی و کمی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم داس داری کول چاغ کم طریقی خود دلی مقادم خود آگے بم سے تغیر نراولی آگے بم سے تبدلی نراولی دیوی پیغمبر برف دعا کرے خیرے جما پہ کی خیر پسند سنگوایا اگر زان لگئی ہوتے ب جما کے بولے طریقہ بدلے اگاول ماہام دا ظلم گنیش جاتے گنیج بولے تاظلم کو دے خیراتے اور خیرات ثابت ہے نماز کو اسلام ستوئی اگر دین تم داغی کیفیت دم اللہ فرمائے علی عما مت دین میں تاثر پورا کر شیغان نم عیش دین پورہ رے دا قرآن رے تری پارکا دین پورا داگی دا, دا اس خاتون دا ماں خامونا دائی الگانے داتو اغ قرآن پاک سنت کی رشتہ کا دین گڑ گڑ ہراندی کمس داد دین دن گڑ ابھی دین کے بعد آپ لیکن معیشت نیشتہ ہوئی معاشی نظام پہ نشتا معاشی نظام نظام دے چین نے دام امریکی نظام پکار دے داسرے کافر اللہ عید ہنگ پورے سان میں پتا سام کرے رہے تیری کی ال اسلام دار السلام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا کر نہ بس آگ وقت ختم شاک عثمانی تیردو سو کالو نہ روس تو رسول اللہ سلمت ستو بعد تین اسلام ایچا نظر آدینے سو کالا ہوئی بالکل اسلام نو چرتا نوایا تار چانج دکارے چرت صابن تا تاولی دک تابم دن کافرانوں نے کافر دین دین حدیث کے راضی لذال و تائ من نومتی قائم بے امرائے ظاہری نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہمیں شبا رب العزت اللہ دے حفاظت دپا رہے اولا سعتیم چرا اللہ دین پدیمان بکل اربر تب پٹ پی او پا گلانو پٹنا حدیث کے ظاہرہ لفظ اخکارا بھائی اخکار ڈل کلان شکے دے آ گٹنوں والے نہیں شکے دے شکم گٹنوں کی ناستی جی چی کلارے روانی خلقی رے دشمن نے شاریک خلق سو کال کی ظاہر خلق نیو فتنا کفر کل چاہو مسلمانا نو دو لسا دوتا سو کافر ہوئی نہمل مکمل ہو اب تین کامل مکمل اللہ محفوظ سات لے اگیر تائف سات لے دا اگیر ڈر سات توحید و سنت حفاظت گئی اور اہل توحید و دل سنت نگ جماعت چلے اشاد توحید و سننا مونگ جواز توحید و سنت آواز نہ بلکہ زم عادت شیخ پر ملکی داد و نما توحید و سنت نمونہ منگت جو ان دکرل چار ملک والا نبی جندل یائے پی جندل لیکن فتوی پہ لگو لے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیا ہوئی کافر ابن قیم کافر فرغ شاہ اسماعیل شعید رحم اللہ کافر سید احمد سعید رحم اللہ کافر منگتا شیخ اغ نمون جو ان جدا کافر نے دی بلکہ مسلمان دی, دادی مومنان دی شدید حق اعلان بلکہ خلق دیلان کرائی کتابوں نے دائی کتابوں نے خبر کو توحید آواز نہ بلکہ داخل توحید آواز منتخار توحید خدمت کرے کانو خل کوڑ کلد وا بھی بنو کلد سا بھی کو نماز دین اسلامو کامل مکمل بدال اسلام غریبن دادی نے توحید و دین سنت دادی نے اسلام ابتدان سے ناش ناش ناشنا شور ہوشہر غریب ناشنا تھا غریب نے کیا مولائی ملا جیتا غریبانوں کی شور ہو شیرے غریبوں غریب سڑے منگوئی مسلمان دیکھا غریب اربیرا داد دا نہ تھا غریب بار بھائی کی ناشنا تو عجیبا توحید و سنت ابتدان خلکو الاح واہدام انشا او فرمائے خلقو مددگار عہدے مشکل کشائے عہدے فریاد رسی عہدے یو یا اللہ ندی سو دار مر جا جی مہارواد ناشنا مسلح اکڑے نہ جاپ تو پیریا نم شکل دا قرآن اور سلح اور سمے نہ قرآن نہ جبان ناشنا کتابوں مورے دلے ناشنا بیانوں بیان دلے ابھی دے تاشنا رے چاہ جیبا ناشنا تو غریبا ابتدانہ قرآن ابتدانہ توحید را خلق کو ناشنا گروسو کما بدام و سہ ادو کما بدام زر دے چاہ اسلام ببا سراجی لس چاول کے ذرا شکا نا. آسی بیا ناشنا ہے تراغ نند کے ماں کے, کے دور دتین ناشنائے دورو حضرت شیخ رحم اللہ پوخر کلی تو بتو ارت توحید سن تو مجھا گرے ناشنا مسل تو جب سر اکڑے مرہم دیرا کے تشریف راوڑی دیو کو سار لبیا ہل کوئی یو آج قرآن راوڑوں کے کوئی دام سر استاد کوان ناشنائیں دیتے اول ماں دعوت پر, کرو کلماتو دو قرآن پر ترغیب خدا ریلو رقیبوں نے رپڑ دلوا دیا جا جا کے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا شیر فرمائے دشمن کے اکبر خدا سے یابادی ہو شاعر سے یو ہے لا تلے یو پمانا سڑے پورے داخ دا برے مخلوق ناشنا لگے گا جیب لگے وہ سہلود کماں دا دسل کم توحید دام اصل و دا سنت دا قرآن پاک خلقو مظلوم کر سو لو مولانو کرو پیرانو پرے بانخلا گٹا کھولا مولیاانو پختل دان ساتھ لیکن خل کو تین نہ بیان ہو نہ لڑے چاہے اقتدار اختدار پلاحم لے دے دور کے اندر سشتا کی جی جی کتان سو شری داڑھے ضروری کارگر دام اصل تو کہ چاہیلے دا تپو سا چوکی تلاڑے سمر من سے نقب دا شرک نہ بچ گئے بازی جی وہ سنیشتہ روستم پلاروانے خاص کر دے اس پرلی کے با باغان خوبصورت مخلوق و روان کی پڑے بس نو کے جی جی داموائے جی نہ و نظر سیدلے بندہ ہو کر داموائے پتا سے دور ظلمانی کی چکلا وا ورا ددا دا ہریت داغے تو غانی اور سر کشیم شوروشو پتا سے دور کی داما سلیکل چاہے مر تک, پور تک او امین اونچا تو آیا دا سے وہ خلق بہ کم طرف ران اتنے بکم طرف ران ہے آئی او اختلاف ہو ایات سات ہے فری اختلاف کے دا سبوت چرت نشرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاب کرام دا فرعی مسئلہ چرت پہ ممبر گئی فرعی مسئلہ پر ممبر نہ فرعی مسئلے تو دعوت نہ دے اور کرے شے دا ہو بے دس فری مسئلے تو دعوت ور گئی فری مسلح پمبر مارس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بدا لسلام و غریب کا ماں بادام فتو بالغ ربائے دو آئے اکڑا فتو بال غوربا تو بات خوشحالی دا خیسا الد اللہ تعالیٰ اور لڑائی چی نکل کل توحید و سنت ناشنا گڑ لے کے دو دی پری بانی اللہ غورات سادی اللہ ری دی جنت تبوزی منگائی چلنا دد دع مستخ نل بسکی چوک قن سوخر وسیعت مت کرو پکار داری چاہ وسیعت مک چھ سبا شرمی دلپ میدان کم سلخو لان دود دو سنت نو دسو گنوئی بردا شریاں شر جو, کرو جو, نے پسار جو کرے دا بابا مسلح دا بابا آوازوں چاہ ہر دور کی دا ہر نبی پ زمانہ کی دا آواز شعرے داموئے چیشات و, و سنت دا رت شیخ نئے جماعت جو, جو کرے ٹھیک دا تنظیم نو ن مونگا سے نیو نیو پکی رو دام سچ اتو ہی دانے دار سلوکالے دسم نے دروم نے بلکہ ددی انتہائی اعلان اولنے اعلان دا شہرت دنو وال سلام ن شور و شیر دا جگڑ شکل شکل پے شیر اعلان کرے یاقا میں اللہ مالک میں لاہن غیروم روم اگے لان فتق اللہ, فتق اللہ, اللہ نے رو کہ اللہ تو یو آئے اللہ تو یو آئے شیر کو سرمکے شرک نظان بچ گئے وہ تیونی زماتا بیداری کہلیری ہو شرک شیر ساتھ ہیں بلد پہ آس پکار دے داغ مخالف توحید وئی بل تنت وئی نو علیہ السلام دا مسلے پیش کری کر سورے شورا کے اللہ دن زوام دا ذکر فرمائے دا دا دا دا دا دانو جمع روان ہاں آر دور کے ج... مخالف کی جگر مارو مرا پور تشویلی چاویلی دی دانو علیہ السلام گمرا رے چاویلی دا لے ونے رے چاویلی حود علیہ السلام قمقل بے اقوف دے دے در اغجن چاویلی چی دا جادوگر دی چاویلی چی دا لے ونے ری مجانین دی چاویلی دا شائران دی دا کذاب دی دا شریان دی قسمان قسم فتحی دی قرآن کریم کے دا جگرہ شورو دا ننم دا جگر شتا. دا باقی دا اللہ جملہ اسمیہ فرمائی زن اور بیان نہ کو مغد بیان مولانا غلام حبیب سے بگئی منگم بریت پنجاب میل مانو براضی داٮٔ بیان بخ وہ خیر آئے مولانا سے براغل ان شاء اللہ تاث بڑے خوب تفصیل کوئی آیت کریمچ مالوس کرو آگی کہ اللہ اسمیہ اسمیت استمرار دانش خصمان داد خسمان ہاذانے صورت دادی مخت کلو تسکرا سننا سی ڈری ڈلی ددیوں بد سر جگا دا اروخان سے ددی پمینس کی عوالے چاضو یو یوشو مونگ دا اتحاد نہیں اکائے کل امت جیتا سو شریعت بلکہ اتحاد کرے مونگ شریعت کے اتحاد کرے. لیکن مونس کے منسک کو منسکو دیم نے کڑی جی سڑے دائیں روس تو ہوں گا پاری تنقید کو مک پہ کرے یو سڑے شرک نوںگا شرک نہ کی نہ رب نہ دا مقابلے نہ منگو گلی کی نو گلی کے نہ رو ابم کڑے ہوئے دا کا نو سو اختدار کے نو خیر دوں گا تپرے خیرے دا کا پیو فرعیم سرح کے نمگو گلیشے ہوئے شرط جوڑی لیکن سمو فی ربیم دا دا دا دا رب, رب دا جگڑا ددید یوی رب کے نو نشترے یو رب مالکرے مالک دن فی زر دے اکی یو ابلوئی نو نورم کرے ابھی سرم اختیارے اگم مالک دے اختیار مندے اگر دے بادو جی مار دے سرخوی جمار دے کمان یو یا یو رب دے باں کی درو بو ید صفات دی جاتا محتاج نہ وسیلو وسلو تا محتاج نہ رے اگر دغی سر یو د ذات تا محتاج نہ رے بلوی ننا بغیر د وسیلے د ذات نا غتر رسیدہ نشی یو <تصف> یا غ رب دے چانہ مجبور نہ رے اگر رب دے چانہ محظور نہ رے لیکن دے طرف تے یو ویسی ننا رب پ مہکبانی شفیع قاریش کرے زورا ور ولی ہش ترے زورا ور ولیش ترے مونگ ربشترے دعوت قرآن دا رسول سنت سنس دا پارا نظام نے پارا قانون نے بر جانبا منگل بل عزم پکارے دروس و د چین وغیرہ پکارے یو طرف تمگا اگر رب سے منگل قم نظام رالے گلے دا رسول اللہ وسلم سنت را رالے گلے غمل کی رالے گلے خادو کی رالے گلیرا باتات و اشترے تمام اخلاق و مانو کشترے تمام جنگ کے اشترے معیشت کے مشترے ابو جانب تو جننا نا غم کے بمگا پل خوراکن کو خادو کے بخل تنگ ٹکور اصراف کو اے باتات بخواہش تابے داری کو اختصمو فی رب جگڑ داروخ نہ محسوس کرے سنکھوں میں شران ہو در خطروں والے نہ لکڑے شیخ دی جگڑوں نہ نہ رست پور پورت یار حسین کی زموں جلسات دور کے مولانا قائم شاہ سے مضبوط مرگرو افاش اغم آغا جرسا جوڑا کرے داٮٔ جرسے نظامت ماں کاتلم سڑی مجھان راگ دا سے جمع دنا طرف کی, کی ناس کر حضرت شیخ رحم اللہ حضرت رو چن مر گرو اغم ترف تناس تو ماں بار نظامت کو پری کے میں داغنوم پیش کر اغم دے دیو کو تقریر نہ کری بیان مونگے حضرت شیخ زبا کم تاسو نگو نبائ دری میں تبام داری مناسم دانسر غلی گلی لاکندات بہادر انسان بھری دور کی رانا نے منہ بچ پیدا کی دا اللہ قبر انوار رحمت ہو رہی چاہ بہادر مظاہرہ اور تے ہوئی مالا جبر تا رہا سر درکڑی نئے تا سموائے اور راروان سما اسٹیج طرف رہا جائز موان چرکڑی نہ اللہ سے ر پیدا کرو گا نا نو ضلع دلو بیان چاہ بن سات بہادر ہے مثال مارسود جگڑ دور آگاغی منقطع کرے ختمشت آسان دور پاترے بزرگ الخل پیوج جلسہ ناستی وہ صرف اس جمگلے بیان پکاری صرف یا زی تاجری پکاری مرگر و لذان رسول پکاری چل دین بیان کی توحید و سنت دعوت کی ناخر کے ختم پڑے جازت شیخ رحم اللہ جدید کم نور د توحید و سنت کم آواز شور کرے پلار دنیا گوٹ گٹ تورسا مونگاغ پخلاسے دلے مونگ تا تا تا و تاس وداخ کوشش پکارے چٹھی دغم رہا محنت مون کی نشتا آغم ر صبر استفال مونگ کی دا رہے ہو لیکن کوشش توفیق واڑو چاہوں گا مسل اروس پخ پل تو مو ہلکو تا او مسل اگی ایسی آواز اور مونگاس توفیق راکی چدام جی پا و سیت پان کلکشو اور قرآن پاک و سنت داملی طور سر پر جن کے نافذ کو واسر داند اللہ